سیاست میں جو نئے امور جو ہے وہ ظاہر ہوئے ہیں جن کو اسلام نہیں کہتا ان کے بارے میں آپ کا کیا اس مضمون مدلن خوشی جو ہے وہ اس مضمون میں دیا ہے اور اس کا ترجمہ بھی حامد محمود شاہ نے کیا اور تقسیم بھی کیا ہے الحمد اور اب بھی ہمارے پاس لوگ یہاں دوستوں نے کیا اپنے لفظ سے لکھا ہوا جو ہے اس کے پڑھنے کا اور فائدہ ہے تو اس میں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ علماء سے یہ وعدہ دیا ہے کہ وہ لوگوں کو کھول کر حق بیان کریں گے اور چھپائیں گے نہیں اور حق چھپانے والوں پر ناند کی ہے اس واسطے ہم پر فرض ہے کہ جب ہم سے پوچھا جائے تو ہم حق کو واضح کریں تو ہم نے اس کو پڑھا جو تھوڑا تھا اس کا بالکل آسان بسا اور مختصر بیان میں کر دیتا ہوں اور آگے چلتا ہوں چند منٹ میں اب میں باقاعدہ شروع کرتا ہوں حمد اللہ علمی وسلاۃ وسلام والا رسول کریم حمد وصنا کے بعد شیوخ نے سب سے پہلے اس آیا مبارکہ کو پیش کیا کہ اللہ نے وعدہ دیا اہل علم سے چلا تو بئناس بالا تخت <بُونَمًا> لوگوں کو کھول کر میری کتاب کا حکم بیان کرو گے سناؤ گے اور بتاؤ گے اسے چھپاؤ گے نہیں اور کی ان لوگوں پر جو چھپاتے ہیں جو کھلے کھلے دلائل اور رہنمائی اللہ کی طرف سے ان کو معلوم بھی ہو تو چھپاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا با دم با دما بن نا صفل کتاب بعد کے لوگوں کے لیے نے کتاب میں کھول کر بیان کر دی وہ صرف علما کے لیے نہیں کہ وہ ڈگریاں حاصل کر لیں اور بہت بڑے عالم بن جائیں اور بس حق ان کے سینے تک ہی مفقود رہے محدود رہے بلکہ ہم نے لنناس لوگوں کے لیے کھول کر حق کو بیان کیا تھا جو ایسا کرے کہ چھپائیں گے اولا یاد عن اللہ اللہ ان پر لانت کرتا ہے اور لانت کرنے والے اہل ایمان فرشتے اور اللہ کے نیک بندے سب ان پر لانت کرتے ہیں سوائے اس کے کہ توبہ کرے اطلاع کرے و بین اور کھول کر دیا کرے تو پھر ان کی توبہ قبول ہو سکتی ہے تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جو اس وقت غفار کے حملے اہل اسلام پر ان میں سے خطرناک ترین حملے وہ ہیں جو وہ ان کے نظریے پر ان کے عقیدے پر کر رہے اور طرح طرح کے گندے افکار اہل اسلام کے معاشرے میں پھیلائے جا رہے ہیں ان کے ذہنوں میں داخل کیے جا رہے ہیں ان کے عمل کے اندر خرابی پیدا کی جا رہی کہ تاکہ وہ اللہ کی شریعت سے بھٹک جائیں اور اللہ ان سے راضی ہو پہلی بات انہوں نے ڈیموکریسی کا بیان کیا ڈیموکراتیا اور سیدھی بات ہے کہ ڈیموکریسی کے بارے میں انہوں نے جو بیان کیا اس میں سے اتنا ہی پڑھ دینا دوبارہ کافی ہے بس ڈیموکراتی یا دور بس ڈیموکریسی جمہوریت بل اسلام اور اسلام نکیزان ایک دوسرے کے نقیز ہے لا یج تم یا بدا کبھی جمع نہیں ہو سکتے نکیز ان دو چیزوں کو کہتے ہیں جو ایک دوسرے کی الٹ ہو اور جب ایک موجود ہو تو دوسری موجود نہ ہو جیسے ہم کہتے ہیں یہ دن ہے وعلیکم السلام دن رات نہیں ہو سکتی اگر رات ہے تو دن نہیں ہو سکتا تو دن اور رات ایک دوسرے کے نفیز ہیں تو دن اور رات کی طرح کہا جمہوریت اور اسلام نے یہ کبھی اکٹھے نہیں رہ سکتے اسلامی جمہوریت نہیں ہو سکتی یا جمہوریت ہوگی یا اسلام ہوگا اور فرمایا اما المان البلّہ یا تو اللہ پر ایمان لانے والے لوگوں کا معاشرہ ہوگا بول حکم بیما اور وہ حکم چل رہا ہوگا جو آسمان سے اللہ نے نازل کیا اما یا کیا ہوگا المان بتا تابوت پر ایمان ڈانے والے بے ایمان لوگ ہوں گے وہ حکم اور تابوت کے حکم کا دور دورہ ہوگا یہ دونوں چیزیں بالکل ایک دوسرے سے علیحدہ ہیں وہ کل ما خالف شر اللہ منت تابو تابوت کی تعریف کیا کی کہ ہر وہ حکم یہاں حکم کی بات ہو رہی عام بات ہر وہ حکم جو شریعت کی مخالفت میں بنا ہو بنایا گیا ہو چلا ہو چلایا گیا ہو اس سے فیصلے لیے جا رہے ہوں اور وہ حکم جو ہے حکم سمجھا جا رہا ہو مانا جا رہا ہو اور رواں دوا بطور حکم کے قانون کے اصول کے ضابطے کے جو لوگوں کے جھگڑوں میں فیصلہ کرنے کے لیے لیزان ترازو ہو تو وہ ہر وہ حکم جو خلاف شریعت ہے وہ تابوت ہے ترازو کوئی نہیں ہو سکتا سوائے اس کے جو آسمان سے لا دکھ دوسری بات تھی اتعدیہ یہ جمہوریت کی کہتے ہیں فرا ہے اسی گندی جڑ سے یہ ٹہنیاں نکلی ہیں اور تعددیہ کا مطلب ہے کئی ایک پارٹیز ہونا یہ جدید رواج ہے ایک اپوزیشن پارٹی تو کم از کم ہونی چاہیے جو حکومت کی ٹانگ کھینچتی رہے اسے کام نہ کرنے صحیح طرح تو یہ وہ کہتے ہیں اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں اور دو طرح کی یہ تعددیا ہے کئی ایک جماعتیں ہونا ایک سیاست میں جماعتیں بنانے کی اجازت بلکہ اجازت ہی نہیں یہ خیر و خوبی سمجھی جاتی کہ ہمارے ہاں جمہوریت بڑی صحت مند بہت جماعتیں ہیں ہمارے ملک میں اور رجسٹریشن ملتی ہے اور گورنمنٹ اس کا تحفظ جو ہے اس کی ضمانت لیتی ہے سیاسی حدود کے اندر اس کا تحفظ گورنمنٹ اسے دیتی ہے اور اس کی گاڑیوں کی عزت ہوتی ہے اس کے صحافیوں کی عزت ہوتی ہے اس جماعت کو باقاعدہ ایک حیثیت ملتی ہے ملک کے اندر جمہوری معاشرے میں اور تعددی یا فکریہ وہ کہتے ہیں فکری تعدد کی بھی اجازت ہوتی ہے شیعہ پارٹی بریزری پارٹی ہری پگڑی پارٹی جناب سلفی پارٹی فلانی پارٹی وہ اپنی اپنی پارٹیاں بنانا یہ اسلام کے مزاج کے ساتھ ہر جس ماپ نہیں رکھتی بلکہ یہ قطعی طور پر اللہ کے دین کے اندر غیر مقبول ہے یہاں تک کہ فرمایا غیر الاسلام دین اسلام کے علاوہ دین ڈھونڈتا ہے فلح یق بلا وہ دین اس سے قبول نہ کیا جائے گا ہر کس لن کے ساتھ تقیر ہے. ہر کس نہ قبول کیا جائے گا او افیلا خاص اور آخرت میں وہ گھاٹا والوں میں چیز ہوگا اور کہا یہ تھا کی وجہ سے یہ نقصان ہے کہ ایک پارٹی جیت جائے گی ووٹوں میں تو وہ حاکم ہو سکتی ہے کیوں نہ ہو تیسری بات آج ہمارا سبق ہے مال تنسیق المانی علمانی کہتے ہیں سیکولر کو سیکولر ٹولوں کے ساتھ تحالف حلق کرنا دوستی کا سیاست میں اور ان کے ساتھ تنسیک کرنا تنصیق تنظیم کی شکل میں آگے بتا رہے ہیں تنصیق کا کیا ہے وہ مانت تحال اتفاق بین المتحال اللہ عمور تحالف کیا ہے حلف اس بات کا کہ ہمارا جی ان کاموں پر اتفاق ہو گیا یہ آپ کے اور ہمارے درمیان مشترک ہے اللہ عمر ایسے کاموں میں یم سر باد ہوں یہ ہمارا ہو گیا معاہدہ کہ ایک دوسرے کی اس کام میں مدد کرے گی بے شک تم اور ہو تم یہودی ہو ہم مسلم ہیں تم جو ہے اللہ کے رسول کے صحابہ کو گالی نکالنے والے قرآن کو بدلی کتاب ماننے والے قبر پوجنے والے حدیث کے من ہو تم اماموں کے اندھے مقلد ہو وغیرہ وغیرہ جو بھی خرابی اپنی جگہ پر ان کاموں میں ہم ایک ہوں گے جیسے آج وہ ناموس رسالت کے لیے سب اکٹھے ہو گئے تحالف ہو گیا یہ تعلق ہے کہ پورے رسالت میں ہم سب ایک ہیں اور اسی طرح سے ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پتہ کٹ مرے گے رہا معاملہ بریلوی کا بھائی تم بریلوی رہو ہم تمہیں عزت دیتے ہیں تم بھی آؤ تم بھی رہنما شیعہ آؤ ساجن نقوی آؤ تم بھی رہنما ایر ابھی ہو کوئی کافی تم بھی آؤ سب اکٹھے ہو گئے یہ تعلق ہے ایسے امور پر جو طے ہو جائیں کہ ان کے اندر ہم ایک دوسرے کی مدد کریں گے وہ تنسیک اور تنسیک کمافی لسان العرب جس طرح لغا کی کتاب نسان العرب میں ہے صفا دیا ہوا ہے کہتے ہر شے میں سے نس کس کو کہتے ہیں ماکانظام واحد عام اشیاء واحدن ان عام انفیا کہ ایک نظام و سب کا عام طور پر ہر معاملے میں ایک نظام کے تحت سب لوگ جو ہے جڑے ہوئے یہ تحالف سے بھی بڑھ کر و تنسیک و تنظیم وہ اب لگ تنظیم اور تنصیق جو ہے یہ تو تحالف سے بھی بڑھ کر اور اس سے تنظیمیں بنتی ہیں جیسے مجھ سے اتحادی عمل ہے اور کبھی جمہوری بوٹ پارٹیوں کا ایک اتحاد ہوتا ہے اس کا کوئی نام رکھتے ہیں کبھی قومی اتحاد بنتا ہے کبھی کچھ بنتا ہے وہ اور تنسیک جو تنظیم ہوتی ہے اللہ نصرت دیم ان کا ایک موٹو ہوتا ہے ہدف ہوتا ہے بھائی سارے جمہوریت کے مددگار ہوں گے ور رائے الاخر اور ایک رائے اور دوسری رائے وطداسلطان الذي البرمت الزاب الاسلامیہ في اکثر من ملاد اسلامی احزاب المانیہ كان من آخری ذلك کا ما وا کال تجم و یمنی کہتے ہیں کہ تنصیق ہوتی ہے اس بات پر کہ اللہ نسر دن ڈیمو کی وہ سارے مدد کریں گے وقت اور اور سب اس بات کی مدد کریں گے بھائی جو بھی پارٹی بناتا ہے اسے احترام کو پارٹی بنا کے کر رجسٹر کرا کے باقاعدہ اتحاد کر رہا ہے یہ قابل احترام ہے یہ پارٹی بھی اور اس کا لیڈر بھی ور رائے ور رائے آخر اور ہر ایک کی رائے کا احترام وہاں پر کوئی جو رائے دیتا ہے سنو اور اکثریت کے مطابق فیصلہ کروں کسی کرائے کو دلیل نہ کرو گراو نہیں ہاں اگر اکثریت نہیں ملتی تو یہ کوشش کرے گا اکثریت پیدا کرنے کی و تدابر سلتا سلامی اور یہ سلطہ جو ہے اقتدار یہ بھی بھومتا رہے گا بھائی جو پارٹی پیدا کر لے گی مینڈیٹ بنا لے گی اپنا وہ اوپر آ جائے گی پھر اس کا مینڈیٹ ختم ہو جائے گا دوسری بنا لے گی اوپر جائے گی اس کو اسے مبارکباد دینی چاہیے اسے اسے مبارکباد دینی چاہیے اللہ جی اب رمت الحزاب السلامیہ اسلامی مال احزاب علی مانیہ من ام آخر ضالک ماں تجم و کہتے ہیں کہ یہ اسلامی لشکروں نے اسلامی جماعتوں نے کئی دفعہ کی ہے سیکولر جماعتوں کے ساتھ پارٹی جیسے ہمارے ہاں ہے مسلم لیگ ہے اور پاکستان جمہوری پارٹی فلانی فلانی ان کے ساتھ اتحاد کیا ہے اور کہتے ہیں یمن میں جو آخری واقعہ ہے یمن میں کب اکٹھے الشترا کی یمن میں تو بعض پارٹی کے ساتھ اتحاد کیا گیا ہے جو اشتراک کی پارٹی ہے اور بعض پارٹی سدام کی پارٹی ہے اور اس کی حافظ الاسد کی جو مر گیا ہے شام کا اور یہ پارٹی جو ہے جس طرح پیپلز پارٹی کہتے تھے ہمارا دین اسلام معیشت سوشلزم اور طاقت کا سکسمہ عوام ہے تو یہ اس سے بھی بڑھ کر بات کہتی ہے کہ ہم عربی بنیادوں پر اکٹھے ہوئے ہیں اسلام اس کے بعد عربی بنیاد کے بعد وہاں اگر تعلق و اور یہ تعلق و تنسیک حرام ہے یہ الناؤ تعاون اللط نول ادوان کیونکہ یہ گناہ پر اور سرکشی پر تعاون ہے قال تعلی رب الجلال والاکرام اکرام نے فرمایا و تعون و تخوا کہ نیکی پر اور اللہ سے خوف کی بنیاد پر جو کام ہے ان میں تعاون کرو ولا تعون اور گناہ اور شکش میں تعاون کرو و اور فرمایا ولا ترکن غالم ظالموں کی طرف رکون کہتے تھوڑا سا جھکنا علماء تفسیر میں کہتے قلم پکڑانا برے فیصلے کے لکھنے کے لیے یہ بھی رکون ہے ورا سر قانون اور نہ رکو ادل جھکو ادل جازین زالم ظالموں کی طرف تھوڑا بھی فتمس نار تمہیں آگ آن دے گی من دون اللہ من اور تمہارا اللہ کے علاوہ کوئی مددگار نہ ہوگا سم لا تن سرور تم مدد دیے ہی نہ جاؤ گے بے مدد چھوڑے جاؤ گے وکال تارا اللہ ہمیں کرے آمی وکال تعالیٰ جو ایمان لائے ہو لا تم بندم اپنے علاوہ کسی کو اپنا راج دان نہ بناؤ لا لا یہ تمہارے اندر خرابی پیدا کرنے کی کوئی کسر نہیں چھوڑتے وقت چاہتے ہیں ما عادت تم جو تمہیں تکلیف پہنچائے وہ چاہتے ہیں قد بادہ تلبا امین اف واہم اور ان کے منہوں سے بخش جو ہے اس کی بو تو تمہیں آ چکی منہوں سے بخ کا اظہار یہ کر چکے وہ ماں تخی سدور ہوں اکبر اور ان مشرقوں کے سینے میں جو ہے یہ بئیمانوں کے مرتدوں کے منافقوں کے اور تاثروں کے یہ اس اظہار سے کہیں بڑھ کر اور خاص کر یہ منافقین کے بارے میں اور جو مسلم کا لیبل لگا کر مسلمانوں میں گھستے قد لکو ہم نے کھول دی تمہارے واسطے الآیات اپنی آیات ان کن تم تاخلون اگر تم عقل سے کام لینا چاہو والی امنا ملوازی حاضر تنصیح وقت حالو اور اس تنصیح تنظیم اور اس حلف کا یہ نتیجہ ہے آپس اس میں اسلامی اور غیر اسلامی پارٹیوں کے مشرق اور موثر پارٹیوں کے اور اسی طرح سے منافق اور مخلف پارٹیوں کے جو جن میں تھوڑا بہت خلوص رہ گیا ہے اور وہ برباد کر رہی ہے اپنا خلوص بھوما کہ بعض باز, باز سے محبت کرنا شروع کر دیں جب اکٹھی کٹھ, گولیاں برسے گی جب ناموسر رسالت میں ایک قبر پوچھ کر اور ایک توحید والے کا ہاتھ میں ہاتھ ہوگا اور شیعہ جو ہے وہ ان کے سامنے آ کر اس سینا تان کی گولی کھائے گا اور مر جائے گا اور یہ بچ جائیں گے تو پھر شیعہ کے ساتھ محبت کا پیدا ہونا لا بدھ ہے اور اس کی شوت کو شیئت کہنے کے باوجود اور کفر کپروشیت کہنے کے باوجود اس کے فضائل بحال کیے جائیں گے یہاں تک لوگ پاگل ہوئے کہ وہ حامد صاحب کا دریا تھا اس میں اترے وہ پہلے ایک اڈے پر اترنا پڑتا تھا وہاں ایک آدمی نے ایک کتاب رکھی ہوئی تھی اس کتاب میں درج کر دو اس نے اجازت دی تھی بلکہ ریکویسٹ کرتا تھا اس میں جو کوئی اپنے پاس خوراک درج کرنا چاہے درج کر دے کس کے بارے میں جائنا کے بارے یہ حال صرف ہوتا ہے تو کہتے ہیں باغ باغ سے محبت پیدا ہو جاتی ہے اخلال اور اس میں جو ولا اور برا ہے اللہ کے لیے دوستی اللہ کے لیے دشمنی اس کا کام تمام ہو جاتا ہے آدمی کے دل سے عقیدہ رخصت ہو جاتا ہے وہ ہما اور یہ اللہ ولبرا اللہ کے لیے دوستی اللہ کے لیے دشمنی ہوما یہ دونوں بن آؤ سکی ارال ایمان ایمان کی سب سے مضبوط کھڑیاں ہیں۔ واللہ یقول اللہ فرماتا ہے و من يتولهم جو کوئی تم میں سے ان کو دوست بنائے گا فإنه منهم وہ انہی میں سے ہے۔ وقالا علیہ الصلات والسلام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے فرمایا المرء مع من بندہ اس کے ساتھ ہے جس سے محبت کرے ایسی محبت جو آوارہ ہو جائے جس پر اللہ کی محبت کا پہرا ختم ہو جائے اللہ کی محبت کے تحت محبت کرنا وہ طبعی طور پر بھی جائز ہے اور اس لیے محبت بھی کرنا کہ اللہ اس سے محبت کرنے کی وجہ سے راضی ہوتا ہے وہ تو عبادت ہے اور اگر تب ہی محبت بھی کرے تو اس پر بھی کوئی پکڑ نہیں جیسے بچے سے بچی سے آدمی کو کسی ایسی سواری سے ہو جاتی ہے جو ہمیشہ وقت پر اسے پہنچاتی ہے حد جگہ اسے بڑا صاف کرتا ہے سنبھالتا ہے اور اس کو نقصان ہو جائے اس کے دل کو دکھ ہوتا ہے لا لاہر فطرتی چیز ہے مگر یہ اللہ کی محبت کے تابع ہو یہ نہیں کہ اللہ کی محبت جب اس کے ساتھ ٹکرایت کی محبت کے تو پھر وہ سننا بھی برداشت نہ کرے اور قدل قدند منسکون عبد اللہ علامہ اور ان تنظیم کرنے والوں نے غلط پارٹیوں سے اور تنسیق بنانے والوں نے, تحالف کرنے والوں نے بڑے دلائل دیے اور لا تدالعلامہ اراد جو وہ ارادہ رکھتے ہیں اس پر تو کوئی دلیل جو ہے دلیل بنتی نہیں امن عبد اب ان کے دلائل میں سے ایک پہلی دلائل یہ صد اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول کا مدینہ میں نسا کے مدینہ یہود کے ساتھ معاہدہ کرنا تو تعلق کرنا والجواب من وجوہ جب آپ کئی طرح معدل سند کے اعتبار سے یہ بات صحیح نہیں کیونکہ یہ رواج موضلع ہے موضلع وہ روایت ہے جس کے درمیان میں سے دو رات کسی جگہ سے چھوٹ گئے دوسری وجہ وسیقہ المستدل بھی یہ جس وسیقے سے دلیل اخذ کر رہے ہیں مثا مدینہ الا فرض سے مان لیا کہ وہ مثاب ہوا تھا یہ انتہامیہ کا انداز اختیار کرتے ہیں کہلوانی اور دیگر علماء کہ برد صبیل تنزل چلو مان لیا کہ مثاق ہوا تھا الا فرم سے اگر اس کو صحیح سمجھ لیا جائے تو خالف مضمون احالف الموجود ان کا جو اب معاہدہ ہوا ہے پیپلز پارٹی جماعت اسلامی کا پیپلز پارٹی عزیز کا پیپلز پارٹی کا یا کسی اور جماعت کا جو توحید کی دعوے ہے اب جو تحالف ہوا ہے جو اس کے خلاف بالکل دلیل نہیں بنتا اختلاف حکمل یقو ان حکمل مم تن تطبی کی شرائندہ پہلی وجہ کیا ہے کہ یہود کے ساتھ تحالف جو ہے وہ ان کے ساتھ تحالف کی طرح کیوں نہیں ہے یہ ممتنعین ہیں ممتنعین کون ہیں ممتنعین وہ ہے جو اپنی شوکت کے ساتھ اپنی قوت کے ساتھ اپنی توانائیوں کے ساتھ اپنے وسائل کے ساتھ اسلام کے راستے میں چوکس بٹھائی بیٹھ جائے چوکس جمائے بیٹھ جائے اور اسلام کو چلنے نہ دے اللہ کی عبادت نہ ہونے دے ایک اللہ کی یہ تو وہ پارٹیاں ہے یہ تو آدا اللہ ہیں اور ان کی عداوت بہر باہر ہے کہ اگر یہ غالب آگے اسلام نہیں چلائیں گے معیشت میں سوشلزم چلائیں گے اور طاقت کا سرچشمہ اللہ کی بجائے عوام کو قرار دیں گے اور پھر ایک دھوکا اور دیں گے وہ یہ کہ ہم مسلم ہیں اگر یہ نہ کہے تو اچھی بات ہے تاکہ ان کی پہچان واضح ہو یہ بےمان پھر یہ دھوکا بھی دیں گے کہ ہم مسلم ہیں اور اسلام ہمارا دین ہے پھر دین میں باقی کیا رہ گیا سارا کچھ تو تم نے خود لے لیا رحمان کے حقوق بھی خود تم نے دعویٰ کر دیا معذ اللہ،, اللہ اور معیشت میں محمد کے شریعت کو صلی اللہ علیہ وسلم تم نے پچھاڑ کر اپنی مرضی سے معیشت کو استوار کیا اب کیسے دین ہمارا اسلام ہے یہ تو ظلم پر ظلم ہے یہ ظلمات فوق ظلمات ہے تو یہ ظالم جو ہے ان کے ساتھ تعلق نہیں ہو سکتا یہود جو ہے وہ ممتنی نہیں تھے دار تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ میں اور کوئی شرارت نہیں کرتے تھے اگر تعلق کیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ و احترام تابے داری اور قوانین جو تھے اسلام کے ان کے ساتھ کسی قسم کی خرمستی سے بالکل تحت یہ سب چلتے اس کے لکھی ہوئی ہیں اگر وہ میساب فرست ہو تو یہ بکواس تم کرتے ہوئے تمہاری دلیل نہیں بنتی دوسری بات لئی سین الف ل ضرورت شرائیا لئی س مستقری یہ مستر نہیں مستردریعت میں کس کو کہتے جو اتنا بھوکا اور پیاسا ہو کہ اس پر سور کا گوشت بھی کھانا حلال ہو جائے اور شراب سے بھی پیار بجانا حلال ہو جائے یا کسی پلیف پانی سے وہ اتنا مجبور ہو جائے کہ اس کی جان نہ بچتی ہے تو پھر جان بچانے کے اس قدر کی جان بچ جائے اس کے لیے اجازت ہے تو یہ مستررین کب ہے کس نے ان کی گردن پر چھری رکھی ہے کہ ووٹ ضرور دو اور جواب ضرور بنا جھوٹ بولتے ہیں یہ ان نت ضرور غیر محبت کا شریعت جسے ضرورت کہتی ہے وہ محقق نہیں ہے وہ ثابت نہیں ہے اگر کہ یہ کیلو کال سے ضرورت ثابت کرے کہ اگر ہم نہیں اسمبلی میں جائیں گے تو ضمانت کون کرائے گا لوگ جیل میں پڑے ساری زندگی نہیں نکلیں گے اور پھر تو ہمیں یہ کچا کھا جائیں گے لٹا لٹا کر ڈاڑیاں موٹ دیں گے مچھلیں گرا دیں گے قرآن کو جلا دیں گے یہ سب ان کے محمود خیالات ہیں انا شرط کیونکہ ضرورت کی شرط وہی رو موجود ہے موجود نہیں نہیں لا تیسری بات اگر یہ صحیح ہو تو ان نظال کا تحلق منسوخ بھی احکام مان لیا سارا کچھ تمہارے پاس ہے تب بھی جتیا کہ جب احکامات آ گئے تو یہ تعلق اب ہو ہی نہیں سکتا اب تو یہود و سارا کے ساتھ ایسی لڑائی ہے جس کو قرون فلاسا اور اس کے بعد آنے والے قرون ثابت کر رہے ہیں کبھی اچھا تعلق پھر نہیں ہوا کبھی بھی یہود کو تعارف کرنے کے بعد اپنے ہانی رکھا گیا پھر ایک ہی تعلق رہ گیا وہ زندگی کی شکل میں ہے اور کوئی تعارف نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دولہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دولت اسلامیہ کے لی دولت لی کسی جماعت کو یہ حق نہیں کسی پارٹی کو یہ حق نہیں ہے کہ دعوت کے زمانے میں جیسے آج ہمارا زمانہ گزر رہا ہے وہ اسلامی حکومت والے حقوق جو ہے وہ اپنے پاس لے لے ان کا فائدہ لینا شروع کر دے جیسے آج ہم اگر تنظیم کے لیے کسی کو امیر بنائیں کسی کو جماعت کے لیے آگے کھڑا کر دیں تو ٹھیک ہے ہمارا امیر ہو گیا اب اس کو وہ حقوق حاصل نہیں ہے جو خلیفہ کو اور دوسرے امیر کو ہے اور یہ یہاں پر اس نماز کے لیے اسی طرح سے ہم نے سارے امور پر آپ نے بڑا بھائی سمجھ کے مجھے لگا دیا آگے تو بس یہاں تک جتنے امور ہیں ان سے میرا تعلق ہے جو باہر کے امور ہے وہاں جو اور لوگ ہیں جن پر آپ اعتماد کرتے ہیں ان کی قیادت میں کام کریں تو یہ تو اسلامی حکومت پر فائدہ لے رہے تو وہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسلامی طور پر حاکم تھے اور انہیں اختیار تھا معاہدہ کرنے کا تمہیں کہاں سے اختیار میرا تم کہاں سے حاکم ہو تو فرمایا اس کے بعد الج قانو زمانہ ریا ادلا اسلامی و نم تو حالف اب ند ل یہ او تو آیا تھے محمد رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور وہ تعلق ہو رہا تھا وہ ند کا ند کے ساتھ تعلق نہیں تھا کہ وہ بھی برابر کی پارٹی طاقت والی تم بھی برابر کی پارٹی یہ نہیں تھا وہ تو کوئی حیثیت بھی رکھتے تھے اللہ کے نبی علیہ السلط اسلام انہیں مار سکتے تھے اور بعد کی تاریخ نے ثابت کر دیا آج ہم جنگ جنگاب پڑیں گے کہ کس طرح سے بنو قرضہ کو آ کر مارا ہے نبی علیہ السلام کس طرح برو نذیر کو مارا کس طرح بنو پیدا کو نکالا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی نے قوت کے اندر ان کو زیر کر رکھا تھا یہ ند اور ند کا برابر اور برابر کا حالف نہ تھا گمن عدل نتی اور ان کے دلائل میں حلف الخذ بن خزا کے ساتھ حلف کرنا ہے بس صحیح بات یہ کہ کیا مسلمین بنو خدا مسلم تھے کفار تھے ہی نہیں یہ تحالف کافر اور مسلم کا ہے ہی نہیں جیسا کہ سیرا میں آیا ہے جب شیخ البانی کہہ دے سیرت میں آیا تو شیخ البانی کوئی عام آدمی نہیں محقق ہے محدث ہے اس کا مطلب کہ سیرت کی وہ روایت جو ہے متحقق ہے کم از کم اس کا داخ اتنا واضح نہیں ہے کہ وہ منکر ہو اور وہ موضوع ہو اس میں اتنی جان ہے کہ شیخ البانی جیسا شخص جو ہے پیش کی جائے تو شیخ البانی اس پر دستخط کرے کیونکہ یہ فتوا لکھا حسین محفوظ نے شیخ البانی نے پڑھا اور اس کے ساتھ استفاق کیا دستخط کیا کہا میری طرف سے بھی یہ کہا اسلم حسین محفوظ نے اسے جمع کیا جیسے کہ وہ بتاتے تھے زکریا صاحب کو بتایا حسین محفوظ نے جمع کیا تھا بس صحیح ہوں اور صحیح بات یہ ہے کہ انم کانو مسلمی کہ وہ تو تھے بنو خدا مسلم سیرت جیسے سیرت میں آئے سما اسلم اسلام لائے پھر ہم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہاتھ کبھی نہ کھینچا ہم نے ان کے ہاتھ میں دیا تو ہاتھ کو ان کے ہاتھ میں ہی رکھا یعنی ہم تعلق قائم رہے و کاتا لونا رن اور انہوں نے ہمیں قتل کیا بنو بکر نے جبکہ ہم رکو اور سجود کی حالت میں اب اس کے بعد کون سی بات باق باقی رہ جاتی ہے اور با الافر مشرقین چلو مان لیا یہ بھی ہم مان لیتے ہیں بنو خدا مشرقین بہم ال کافر تو کافر اصلی کا حکم اصلی کافر کا اور وہ کافر جو ممتنع ہو شریعت کو نہ نافذ ہونے دے اللہ کی عبادت نہ ہونے دے ممتنے اسے کہتے جیسے مانی زکوٰۃ مانی زکوٰۃ کیا زکوٰۃ کے حکم میں جو اجتماعی طور پر اللہ کی عبادت کرنے کے لیے رکن ہے اسلام کا اس میں رکاوٹ بنتے تھے مانی زکات کا جرم یہ نہیں تھا کہ زکات نہیں دیتے تھے زکوٰۃ نہ دینے والا قافر نہیں ہے اسی کی طرف اکثر علماء سہیل نے کہا قافر ہے مگر صحیح بات یہی کہ زکوٰۃ نہ دینے والا مجرم ہے گنہگار ہے زکت کے نظام کے اندر رکاوٹ بن کے اپنی بدماشی سے اپنی خرمستی سے اس کو جو ہے ضائع کرنے والا اس نظام کے ستون کو توڑنے والا یہ بدماش مرتبہ اب شیخ البانی کو دیکھیے رحمہ اللہ سم رحی محلہ رحمت انواضیہ کہ ساری زندگی یہ مسئلہ بیان کرتے رہے کہ حاکم اگر کفر قوانین چلائے اور کہے کہ میں مانتا ہوں کہ یہ قوانین کفر ہیں اور اس کے باوجود کہ میں یہ مانتا ہوں میں سزا کا مستقب بھی اپنے آپ کو مانتا ہوں میں بس یہ چلا رہا ہوں میں کمزور ہوں یہ تو یہ مسلم ہے آسی ہے گناگار ہے کافی اور یہاں کیا کیسے اختر اب ممتنے کو کافر کہہ رہے ہیں اس کے پاس ابھی قوت بھی نہیں سیاسی پارٹی کے پاس تو قوت نہیں حاکم نہیں ابھی ہوئی اس کو کافر کہہ رہے ہیں کہ اس کے ساتھ اتحاد نہ کرو یہ اپنی کافر تبھی برے اس لیے کہ یہ ممتنے ہے اگر ان کو اقتدار مل گیا پیپل پارٹی کو یہ اسلام بھی نافذ کریں گے ان کا پہلے سے منشور موجود ہے وہ پختونخوا پارٹی جو ہے اس کے منشور میں میں نے پڑھا اسلام نہیں ہی نافذ کریں گے آپ جمہوری پارٹی کے دستور میں پڑھ اسلام کا نفوز کہیں بھی نہیں جب ان پارٹیوں کا پہلے سے یہ ارادہ ہے اور یہ پکا ایک منشور بنا چکے ہیں اور اپنا جو ہے باقاعدہ مینیفیسٹو ایک اصول بنا چکے ہیں کہ اسلام نہیں نافذ ہوگا تو یہ پارٹیاں ممتنعین جب ہی اقتدار آیا یہ اللہ کی عبادت نہ کرنے دے گی تو یہ کفار سے اصلی کافروں سے بدتر ہے ابھی یہ پارٹی طاقت نہیں آئی اب طاقت آگے مسلمان کہاں سے ہو گیا آتے اللہ اکبر جب علماء کہ قدم پھسلتے ہیں تو آدمی بس یہی کہتا ہے شاید شیخ سفر کی بات یاد آتی کہتے ہیں کہ الحمد للہ علماء سے بھی غلطیاں جو ہیں وہاں پہ مل جاتی اگر علامات سے غلطیاں نہ ہوتی تو لوگ اس کی عبادت کرتے یہ ہمارا امتحان ہے کہ ایک طرف شیخ المانی کو کافر کہنے والے ہوں گے اس بنیاد پر کہ شہر کافر ہے جس نے یہ کام کیا ہے کہ حاکم کو کافر نہیں کہا اور دوسرے طرف وہ ہوں گے جو حاکم کو مسلمان ثابت کرنا شروع کر دیں گے جیسے کہ ہیں باقاعدہ اور شیخ کے میں نے اچھے اچھے پڑھے لکھے شاگردوں میں یہ خرابی دیکھی حقیقت یہی ہے کہ شیخ کا قدم قسلہ اور بہت سخت قسطہ یہاں پر شیخ یہ کہہ رہے ہیں ان کو ممتنعین ممتنعین کا ممتنے کا اور اصلی کافر کا فرق کر رہے اصلی کافر یعنی شریف کافر جیسے یہ ہندی بنو قرائضہ بنو کی نقا بنو جب تک وہ شریف رہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر تعلق ان سے کیا تو اس لیے کہ وہ شریف کافر ہے اور یہ شریف کافر نہیں ہے یہ بدماش کافر ہیں ان کو جب موقع ملتا ہے اور جب کبھی حکومت میں یہ آتے ہیں یہ اللہ کے قوانین کے بجائے بشر کے بنائے ہوئے قوانین چلاتے ہیں زمین میں فساد برپا کرتے اہل ایمان کی دشمنی کرتے تو عید کی دعوت کو یہ بے بےخوبند سے اکھاڑنے کی کوشش کرتے ہیں اختلاف ہو آپ جین کیا اختلاف و مضمون ما يقوم و حلحان ان یقوم الحان خدا جو خدا کے ساتھ حلف ہوا تھا نبی علیہ الصلاۃ اسلام کا حلف ہوا تھا حلف الخدا اس میں اور اس مضمون میں فرق تھا وہ کیا فرق ہے الحضاب اتفاقیت الاحزاب سبقت الاشارہ دلیہ یہاں پر جو اتفاقات کی بنیادیں ہیں ان پارٹیوں کے درمیان ان کی طرف میں نے اشارہ کر دیا بنوا خدا حلف خدا اور خدا, اور خدا کا جو حلف تھا اس کی جو بنیاد تھی فلق یا کنفی تناز الن ولا رزم بل نہ تو اس نے حق کے نیچے گرنا تھا اور نہ اس میں رضا تھی باطل کے ساتھ باطل کے ساتھ نہ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوئے نہ حق سے گرے یہاں حق سے گر جاتے ہیں مسئلہ قبر پوج کو اسلامی رہنما مان لیا شیعہ کو اسلامی رہنما مان لیا اور جب یہ سارے کاپی تعداد میں اکٹھے تھے تو اس میں سیکولر جماعتیں بھی تھی وہ بھی اسلامی رہنما کی حیثیت سے تھی بٹوں کو اتارنے کے لیے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ تو اصل سے گر گئے تنازع ہو گیا گر گئے نیچے حق سے اور راضی ہو گئے باطل پر یہ راضی ہونا ہے جب ان کو اسلامی رہنما کہا جا رہا ہو تو کہنے تو جب وہ اعلان کر رہے چیخ چیخ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نموز پر کٹ مرنے کا ابریزی رہنما موجود ہیں اس میں وہ کٹ مرنے کا چیخ چیخ کر اظہار کر رہے ہیں کہ ہم کٹ مریں گے نموس رسالت پر شیعہ بھی کہتا ہے کٹ مریں گے نموس رسالت پر ساجد میر بھی کہتا ہے کٹ مریں گے نموس رفالت پر تو کیا فرق ہے حق پر راضی ہو گیا نا باطل پر باطل کو حق بنا لیا انہوں نے جوار, اللہ اللہ جوار میں اس کی یعنی پناہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ ابی طالب کی پناہ میں وقت گزارنا ابو طالب بھی نبی علیہ وسلم کے ڈھال بنے رہے دعوت میں اور متعم بن ادی بھی بنا رہا ہے اس لیے کہ جب وہ طائف سے واپس آئے تو محتم بن ادی کی جوار میں داخل ہو بول جوابی تنازع اس کا جواب یہی ہے کہ تم جو کر رہے ہو نا وہ تنازل ہے اس میں اور اس میں تنازل نہیں تنازل کیا ہے تنازل یہ ہے کہ آدمی دعوت کے اصولوں سے ہٹ جائے مثلا ہم جاتے ہیں کہیں کئی درس رکھا گیا ہے جیسے کیپٹن عثمانی کا ایک دفعہ لوگوں نے درد رکھا اور گئے تو آگے قتل کا میدان گرم تھا ہر راستہ بند تھا اس وقت ایک شیا کہتا ہے کہ میری بیٹھک حاضر ہے آپ اس میں درج کریں اور وہ ایسا ہے کہ برادری کی بنیاد پر کسی کے بڑوں کا قبیلے کا سردار ہے اسی قبیلے سے ایک شخص ہمارے ساتھ ہے میں پتا ہے کہ یہ کوئی شرارت نہیں ہے قبیلے کی وجہ سے وہ کہتا ہے کہ میرا لڑکا کیونکہ کے اندر ہے کر لو بلکہ کیوں میں ایسی فضول مثال دوں جو تصوراتی صحیح مثال دیتا ہوں زبیر علی علیزئی کے گاؤں میں آتے ہیں کمال عثمانی تقریر کرنے کے لیے اور اشتہار لگتے ہیں آپ جناب دیو بریلوی سب جمع ہو گئے انہوں نے کہا یہ شخص تو سب کو مشرک کہے گا اور اس کی ہم نے بات نہیں ہونے دے رہی یہاں پر اور چلے گی ڈی سی کے پاس جو بھی وہاں کا بڑا تھا وہ ایسے اسٹینٹ کمشنر تھا جو بھی وہ آ گیا پولیس آگے ساری کی ساری اور انہوں نے بند کر دیا جلسہ اور جلسے کی مکمل تیاریاں تھی زبیر علی زئی کا برین بھی چچا وہ کھڑا ہو گیا تو انہوں نے کہا زئیاں مڈا تقریر کروائے تو تقریر نہ ہو ایک اب ایک شخص ہمیں تنازل پر مجبور نہیں کرتا وہ یہ نہیں کہتا کہ میں تمہارے لیے کھڑا ہوتا ہوں شرط یہ ہے کہ تم نے توحید بیان کرنی ہے کسی شرط کی نشاندہی نہیں کرنی جو پاکستان میں پایا جاتا نہ کسی مشرق گروہ کا تم نے نشان دینا ہے لوگوں کو پہچان نہیں کروانی یہ نہیں کہنا کہ جو اس طرح کرتے ہیں سیاست میں وہ غلط ہے کہ لوگ پہچان ہی لے کے فلاں فلاں کر رہے حالانکہ کرنا ہی بھی ہم اس لیے کہ لوگ پہچان لیں یہ اس نے نہیں کہا کوئی شرط گرنے کے لیے لگائی کہ تم گر جاؤ اپنی دعوت سے اس نے دعوت کی بات ہی نہیں کی تو اب ہم اس سے کیوں نہ مدد لیں یہ مدد لینا ہی لیں یہ حقیقت اللہ رب العزت کے راستے میں ایک بےمان شخص کا نرم ہونا اور اس کا قریب آنا اس کو دعوت میں خصوصاً دعوت میں ہر کس نے جائے گا جنگ کا معاملہ تو اس میں مدد دینے بالکل جائز نہیں اس سے قطعان. کیونکہ وہ معاملہ ہی ایسا ہے کہ اس میں اس کی مدد لینے سے ہم اس سے متاثر ہو سکتے ہیں دین کے اعتبار سے اور دین کی شوقت کے اعتبار سے بس علم انتباس میں یہی ہے کہ مشرق ایک مدد کرتا ہے اور فتح ہوتی تو مسلمانوں کے دل میں یہ کمزوری آ سکتی ہے کہ اگر یہ شامل نہ ہوتے تو ہمیں پتا نہ ہوتا یہ جو باکسر آ نا وقت میں یہ جو قبرپوٹ باکسر یہ ہمارے دوست کا بھائی آ گیا اس نے جو انہیں مکے مارے تو بھاگیش لوگ کہیں گے اے باکسر نہ ہونے والی گاجر موریا تو بات خراب ہو جائے گی توکل جاتا رہے گا جنگ میں مدد اور بات ہے دعوت کے اندر اگر وہ دعوت سے تنازل پر ہمیں مجبور نہیں کرتا تو پھر مدد جائے گی تو زبیر نے کہا ٹھیک ہے جو کیا کرو مدد جناب کمال نے تقریر کی اور ڈٹ کر کی اور زبیر علی زئی کا چچا زئیاں کا چاچا کھلوتا رہا اور جناب وہ قبائلی نے پوری تقریر کرائی اور مجال نہیں تھی کسی کی پولیس کو بھی اس نے کہا اور جو ڈی سی یا اے سی آیا اس کو کہا کہ جو مرضی کر لو یہ مرے گا تو کام ختم ہوگا زئیا کا موڈا تقریر کرایا جائے تقریر نو ایک کسی طرح ہو نہیں سکتا یہ چیز ہے تنازل نہیں ہے تم میں تنازع ہے تناقضات فزاد تحالف کرنے والوں کے تناقضات ٹکراتی ہوئی ایک دوسرے سے ٹکراتی ہوئی باتیں ہے مرتن کبھی یہ کہہ دیتے ہیں احزابلم مرتن یقونی یا برآمد کبھی تو کہتے ہیں کہ ہاں یہ پارٹیاں ساری سیکولر ہیں جن سے ہم اتحاد کر رہے ہیں کبھی کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں مختلف پارٹیاں ہیں یہ اصل میں منشوروں کا فرق ہے اور کوئی فرق نہیں بل سک یعنی عدا رستہ اسلام یہ سب کا وہ مرتم یا اور کبھی کہتے الرط اس وقت تو مرتاد ہے وہ پائیٹی باس پائیٹی ایفل پائیٹی جا ہمارے پاس آئی تو تھی نورانی صاحب کہہ رہے تھے بس جی میں بھی یہی کہتا ہوں ساجد صاحب قرآن اور سنت کے علاوہ کوئی چیز نہیں بس اب تائ بن جناب یہ اسلامی وحی ان کا اسلام کبھی حکم لگا دیتے تم کیوں یہ دلیل پکڑ رہے نبی اسلام نے یہود سے معاہدہ کیا جب یہودی نے مسلمان ہو گئے صاحب ہو گئے تو پھر تمہارے معاہدے پر کس نے اثرات کیے جیسے بےچارے ابراہیم شلفی اللہ ان کی مغفرت کرے معاہدہ آدمی سے ایک رسالہ اللہ تعالی رہن کرے ان کی خطا کبھی یاد نہ کرتے مگر مثال ایسی ہے کہ اس کے بغیر سمجھ نہیں آتی بات پوچھ کر ایک رسالہ لکھتے ہیں کہ ہم تاوت سے کیوں مدد لیتے ہیں دعوی کے لیے اور جو جہاز کی روایت ہے تک پکی بولے آتے ہیں فلاں نے مطلب جوودی کو شامل کر لیا مال گنی دیا یہ کر لیا وہ کر لیا کرنے کرانے کے بعد ساری سائی جو ہے وہ بیکار کر دیتے ہیں یہ کہنے کے بعد کہ پاکستانی فوج پر تو خود جہاز فرض جب خود جہاد فرض ہے تو رسالہ لکھنے کی مصیبت کیا پڑی ہوئی ہے کس نے کہا ہے وہ علیہ السلام کہ اس فوج سے مدد نہ لو جس پر خود جہاد فرض ہے جہاد تو فرض صرف مسلم پر ہوتا ہے اگر فوج کسی درجے کے بھی اسلام میں موجود ہے داخل ہے تو پھر اس کے تحت جہاد کرنا فرض ہے کیونکہ اگر خلیفہ متسم جیسا ہو معمون جیسا ہو وارسک جیسا ہو کہ وہ قرآن کو مخلوق پڑھانا لازم کر دے تمام اساتذہ پر کالجوں میں اور اسکولوں میں اور جب جنگ ہو تو مسلمان قیدی ہو جائیں تو قیدی کو نہ چھوڑائے اگر قرآن کو مخلوق نہ مانے ہمارے مقتدر امام کو بڈے آدمی کو جس کی عزت تمام امت کرتی ہے اس کی کمر سے کپڑا اٹھا کے کوڑے مروائے اپنے سامنے زلیل کرے رسوا کرے انہیں بیڑیاں پہنائے ان کا چمڑا کینچی سے کاٹا جائے اور ان کے زخموں پر مرم پٹی کی جائے اس شخص کی بھی میں آمدل حرام قرار دیتا ہے اس کی بھی قیادت میں جہاز فرض تو اگر یہ فوج جو ہے اس پر جہاد فرض ہے تو اللہ کے بندے تجھے کس نے کہا تھا کہ یہ انوان باغ کے مشرق سے مدد لینا جائے گا جب تم مشرق سے مدد ہی نہیں لے رہے اس سے مدد لے رہے جس پر جہاد فرض ہے تو تیرا سارا رسالہ بیکار ہے اس کو ماچس کی پیلی کے ساتھ آگ لگا دے تو انہیں ایسی محنت کئی دن لگا رہا ہوگا بےچارہ کئی حوالے دیکھے ہوں گے کئی الٹی سیدھی باتیں لکھنے میں قلم جو ہے وہ چلایا ہوگا آخر کار اس کی ایک بات نے پورے دشادے کو ضائع کر دیا جو کہ ٹاؤن شپ والے دوست آئے تھے اس کا جواب لکھے میں نے کہا اس کا جواب اس نے لکھ دیا یہ لکھا ہوا جواب جا کر ان سے پوچھ لیں کہ جب اسلامی فوج ہے تو حضرت آپ کو کس نے کہا کہ اس سے معاہدہ کرنا ہے اس سے مدد لینا نہ جائے گا اس سے مدد لینا ہی نہیں اس کی مدد کرنا فرجائے بلکہ پھر فوج میں شامل ہو جائیں باقاعدہ فوجی بنے اور جھنڈا اٹھایا اس کے بعد جناب یہ کہتے کبھی یہ کہتے کبھی یہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام سے اور مشرقین سے ماہیے جب یہ مشرقین اگر انہیں مرتاد کہتے ہیں تو پھر تعلق کرتے ہو بھائی یہ ٹکراتی ہوئی الٹ باتیں ایک دوسرے چکے نقیز کیا ہوتا ہے یہ ایسی باتیں کہ ایک ہو تو دوسری نہیں ہو سکتی دوسری ہو تو وہ پہلی نہیں ہو سکتی توبہ ہو گئی تھی نورانی صاحب کی تب آپ نے اسلامی رہنما کہہ دیا توبہ ہو گئی تھی وہ نقوی صاحب کی خاج نقوی تب آپ نے اسلامی رہنما میں شامل کر لی مان لیا فی الم اگر توبہ ہے تو یہ عمور لازم آتے ہیں قرآن و سنت کے تحت پہلی بات اعلان برا اتی بالکل وشتحرو وہ توبہ کا اعلان کرے جتنے گنے یا جو پہلے پھیلاتے رہے ان کا جھنڈا اٹھائے رہے اور اشتہار کرے اس کا وہ بیان چرافیم بھی خطاعم اور اپنے اعتراف کا کہ ہم خطا بخے بیان کرے کھل کا وہ منحجی ملدی اور اپنے منحج اپنے راستے اپنے کے باطل اور جلال ہونے کا دوسری بات اب تخلیم و بادن صرف اعلان سے ہم نہیں مانیں گے جو اسلام سے ٹکراتے ہوئے ان کے کلم کھلے انداز ہیں اطوار ہیں جو ان کی عبادات ہیں اور طریقے ہیں وہ سب طریقے ختم کریں اسلام سے ٹکرا رہے وہ من عدل اور ان کے دلائل میں ایک اور دلیل بھی ہے سلہل ہُدے حدیبیہ کی صلح کی سلح جواب ہے کہ تین دور اسلامیہ حد بھائی وہ دولت اسلامیہ تھی اسلامی حکومت تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسے حق تھا ابراہم صلیح ما محربی رہا ہوں مسلحا راجہ مفصدہ مقصدہ جو جہاں بھی وہ مسلح دیکھتی ہے کہ یہاں پر صلحہ ہے مصلحت ہے بھلائی ہے اسلح ہے اور مقصدہ کی نسبت اصلاح زیادہ صلاح کر سکتی تعلق کر سکتی اسلامی حکومت کو اختیار ہے تم کہاں سے اسلامی حکومت بن جائے لب كقن تھى سلح جوہری تناز الى تنازل نہ تھا کسی بنیاد سے نبى اسلام نہ گرے تھے محد المتين ما الحصاف جس طرح یہ پارٹیوں کے ساتھ تعلق کر کے گر جاتے ہیں ال ببل ارحمان الرحمن كا طب کہ الرحمن, الرحمن الرحیم کے بدل میں کتب کیا لکھا بھی اسمی اللہ بےسمی کا اللہ اللہ تیرے نام سے یہ جو انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ کو نبی بھی مانے تو پھر کیسے یہ بات چلے گی اور ہم نے لکھنا چاہتے ہم اسے نہیں جانتے کوئی اور نام اللہ کا لکھو بسمک اللہ کا یہ جو کتابت رسول اللہ کی نہ کی انہوں نے کہا رسول اللہ آپ کو مانو کہ لڑے کیوں آپ کے ساتھ تو نبی علیہ السلام, علیہ السلام نے اب لکھا دیا محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلح دلیل اس میں بھی کوئی دلیل نہیں اللہ رس، رسالا کہ یہ رسالت کی نفی کرتا ہے یہ واقعہ ار نفسی ہی کہ نبی علیہ السلام نے اپنے نفس سے اپنی جان سے رسالت کی نفی کی واقعہ نہیں نبی علیہ السلام نے اپنی جان سے رسالت کی نفی کی اس پر یہ دلیل نہیں بل کالا بلکہ انہوں نے سر عام یہ کھل کر کہا ولہ ان رسول اللہ اور عربی جاننے والے یہ سمجھتے ہیں وندہ پہلے حلف جو ہے کتنا زور دے رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبارت کو تے انی کے لیے آتا ہے انی البتہ بلا شبہ اور پھر لام اس کے بعد ہے انی لا رسول اللہ اس میں شک شب و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں بابان بباگ دوہل کہتا ہوں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لکھنے میں کیا فرق ہوا اگر لکھنے سے انہوں نے ایک مسلح حاصل کر لی مسدا کو ایک کو دھکیل دیا تو انہیں حق تھا حاکم کی حیثیت سے ماں واقعہ امن المسلحہ کانا سیاح مسلحہ راجہ یہ جو مسالح ہوئی تھی اس میں بہت زیادہ جو ہے اصلاح تھی اس وہ مغالب تھی اللہ بھیا تعظیم حرمات اللہ وہ یہ تھی کہ اللہ کی عامات کی تعظیم تا ہو بیت اللہ جو ہے وہ جنگ کی آماجگاہ نہ بنے اور دوسری جو قرآن نے بتائی یہ کہ جو مومنین ایمان لائے ہیں اور انہیں مسلمین نہیں جانتے اور وہ اپنی پہچان نہیں کرا سکتے ڈر کی وجہ سے وہ سارے قتل کر دیے جاتے اور مسلمانوں کے ہاتھ سے قتل ہوتے تو اللہ نے یہ ٹکراؤ نہ ہونے دیا یہ قرآن میں موجود ہے یہاں پر یہ چیز ان سے رہ گئی ہے فائن آدمی برہل مقصدا العظیمہ اللہ جی تربت اللہ جی تربت تربت اللہ التحالف ال تنصیق کہاں یہ مقصد عظیمہ جو مرتب ہو رہی ہے تمہارے اس تحالف اور تنصیق سے کہ لوگوں کے عقائد بگاڑ رہے ہو اب دیکھا آپ نے جب سے جمہوریت پروان چڑھی ہے قومی اتحاد سے آج تک حالات پہلے سے کہیں خراب ہو گئے کہیں جلسہ سے توحید پر نہیں ہوتا اور توحید پر جلسے ختم ہو گئے زیادہ سے زیادہ سیرت پر ہوگا تو اب بھی جتنے جلسے ہو رہے ہوں گے آپ سن لیجئے توحید بھی بیان کریں گے توحید کے علاوہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ کے اخلاق بیان کریں گے آپ کی صورت بیان کریں گے بس اس طرح کے جلسے ہوں گے السیاسی انتخابات ڈیموکریسی کے طریقے سے یہ حرام ہے لا کجوز جائز نہیں اس کا مطلب اسلامی طریقے سے کہیں کوئی انتخاب کر لے اسے آپ بدت تو کہہ سکتے ہیں حرام نہیں کہہ سکتے سعودی عرب نے انتخاب کروایا تو اس کو آپ بدت کہہ دیں حرام نہیں کہہ سکتے شرط یہ تھی کہ ووٹ دینے والا صرف مرد ہوگا اور وہ بھی مسلم ہوگا اور صحیح زمینہ ہوگا دوسرے لوگ نہ سیاہ ووٹ دے سکتا ہے نہ بریلی ووٹ دے سکتا ہے بد عقیدہ دے سکتا ہے ووٹوں کے ساتھ اپنے ممبر جو نے جو بل دیا کہ وہ جو ہے اصول بنایا کرے اور چلایا کرے اور اس کو ووٹ کا حق نہیں دیا کرے پوری دنیا کی جمہوریت پر یہ بالکل لا لاتج یہ جائز نہیں ہے کہ ڈیموکریسی کے طریقے سے انتخاب ہو یہاقب صفات الشرعیہ نہ تو منتخب ہونے والے میں نہ منتخب کرنے والے میں کوئی شرع صفات کا اہتمام نہیں ہے کوئی شرط نہیں اہتمام نہیں شرط نہیں احتمام تو تب نہ ہو جب شرط ہو اور اہتمام نہ ہو میں نے غلط کہا کوئی شرط ہی نہیں ہے کہ اس کی بھی کوئی حیثیت ہے لم یا العامہ الخاصہ کہ کون بلایا آما پر آ سکتا ہے پاکستان کا حاکم کون ہو سکتا ہے کیا قائد ہو کیا امال ہو کوئی شرط نہیں اور خادثہ جو ولاد ہے مختلف جگہ پر گورنر وغیرہ بنائے گا مختلف ڈپارٹمنٹ کے سربراہ ان کی کیا صفات ہو کچھ بھی نہیں بہی اباد طریقہ اس طریقے سے تو ادی الا حکم المسلم ملاجوز تو اس طرح سے اس کا ولی بننا مسلمانوں کے حکم کا یعنی حاکم بننا جائز ہو جائے گا جس کا حاکم ہونا کبھی اسلام میں جائز نہیں ولا لاجوز تولیت ہوں ولا استشارت نہ تو اس سے کسی قسم کا مشورہ لینا جائے گا کیونکہ وہ تو کافر ہے یقیناز وی مجلس نواب اشرعی اور مقصود جو ہے منتخب ہونے والے کے لیے پارٹی ممبر بننے ایم این اے ایم پی اے بننے والے کے لیے کہ اے یقنہ وہ ہو جائے ازون ایک رکن سی مجلس نواب اد جو ان کی قانون ساز اسمبلی اس کا ایک نواب ایک ممبر ہو جائے و مجالس الابب ال تقیم اللہ کتاب اللہ و سنتی رسولی اور وہ جو اس کے بعد دوسری وہ کیا ایک بڑی اسمبلی چھوٹی اسمبلی نیابیہ اس کا ہو جائے ممبر دوسرے ہاؤس کا اور یہ جو حکم کرتی ہیں لا تحت تقیم نئی حکم کرتی اللہ کتاب اللہ وسنتی رسولی تاہ تقیم حکم لینا نہیں حکم لیتی کتاب سے اور سنت سے رسول کی سن لسول بھائی ماتا یہ اکثریت سے حکم لیتی ہے اور اکثریت کے مطابق حکم کرتی مجالس یہ اسمبلیت تاغوتی باڈی تھے تابوت ہے لَا يجوز ان کا یہ کرنا انہیں ماننا جائز نہیں ہے جائے کہ مسلم ان کے پیدا کرنے میں ان کے بننے میں مدد کرے اپنا ووٹ کی اینٹ لگا کر بھیا تحا وی زیادی ہاں اور اس کے پیدا ہونے میں مددگار ہو تعاون کرے تہار وَيَتَحَا... ابو شر اللہ اور وہ تو تحارب تاری تحارب شر اللہ وہ تو اللہ کی شریعت سے لڑتی ہے تحارب تحارب شر اللہ وہ اللہ کی شریعت سے لڑتی ہے بلی انہا اور یہ کہ وہ من تن غربی تنسن یہ تو مغرب کا طریقہ ہے یہودارا نے بنایا ہے ان کے ساتھ شبحت اختیار کرنا بالکل حلال نہیں ہے شریعت میں کوئی اور جو کوئی کہنا طریقہ تن محت اختیار لہا فَمِن فلا مانے انتخابات کیوں کیونکہ شریعت میں کوئی طریقہ نہیں ہے حاکم کو چن لینے کا اس لیے ہم انتخابات کا راستہ اختیار کرتے یقال اسے کہا جائے گا لئی سی تیرا قول باطل ہے صحیح نہیں انولم یس بدھ ضالگا فر کے شریعت میں کوئی طریقہ نہیں صحابہ بن کیسی یاد الختیار الحاکم کلوہا ترک شرفیہ جو بھی صحابہ نے طریقے اختیار کیے تھے حاضم بنانے کے لیے سب ہیں شریعت و سنت الراشدین راشدین تم پر میری سنت الخلفاء راشدین مہدیجین کی سنت ہے اس روایت کو صحیح کہا گیا وہ اماں اور سب المبین بھی ہے قرآن میں وہ اما تریقۃ الحضاب اصیاتی فی منہا انہا ضوابط اور جہاں تک طریقے کا ان سیاسی جماعتوں کا ہے تو اس کے لیے کافی ہے حرام ہونے کے لیے منع ہونے کے لیے کہ اس کے لیے کوئی ضابطۂ نہیں تو غیر المسلم اور یہ غیر مسلم کو حاکم بنانے کے لیے جو ہے بالکل موقع دیتا ہے لئی سا من الفقا یقین جواب گائے کا میں کوئی ایک بھی نہیں کہتا کہ کافر حاکم ہو سکتا ہے مسلمان المل سیاسی پانچویں بات سیاسی عمل میسا کچ سخت ایک دوسرے کی عزت اور تشریف شرف کا احترام کا میساب احترام کا پکا مثاب آپ کیا کہہ سکتے ہیں وعدہ کہیں گے اور اقرار اقرار کریں گے اقرار مضمون و حادث میساب اتفاق و ملا اللہ ان کا اتفاق ہو جاتا ہے یہ اتنی خوبصورت بات شخل مند لکھی یا مطلب یہ موجود ہے اور دیگر علماء ہے کہ اس بات پر اتفاق ہے کہ کوئی ایک دوسرے کو کافر نہیں کہے گا و ترسی مبزا اور جو دیم کے اصول ہیں انہی پر سب لوگ جو ہیں وہ اصول کے ساتھ چلیں گے بحب ال اسلام سہاظہ ان یو کس رو من اور اسلام کا حکم تو یہ ہے کہ اس کی تقسیر کی جائے اسے کافر کہا جائے جسے اللہ نے کافر کہا اور اس کے رسول نے کافر کہا وہ یو اور اسے فاسق کہا جائے من, من فص اللہ جس کو اللہ نے اور رسول فاسق کہا وہ یو اور گمراہ کہا جائے مدلہ اللہ اللہ عسول جس کو اللہ اللہ کے رسول غمراہ بھلائی شفیل اسلام سکوق و حرمان و اسلام میں جو ہے وہ غفران کے بخشش کے اور محروم کرنے کے چیک تقسیم نہیں ہوتے جیسے کوک کے نافی معافی جامع تھے کہ غرمان اور غفران کے تقسیم ہوتے تھے جہاں کوئی معافی نامے تقسیم نہیں ہوتے یہاں تو قرآن و سنت کے مطابق بات چلتی ہے وہ تفصیل المسلم اللہ حاصل لئی سمن اہل سن و اور گناہ گار مسلمان کو کاخر کہنا یہ اہل سن الوجماع کا طریقہ نہیں ہے معلوم یس الماشیا جب سن کے گنا کو حلال نہ کر لیں امن دساتیر الوداعیہ یہ جو گھڑے ہوئے دستور ہے میرا دستور الجموریہ الیمنیہ اس میں یمنی جمہوریت کا دستور بھی ہے اور پاکستان کا دستور بھی اسی میں آتا ہے فقط بھئی علماء المن علماء یمن نے کھول کر بیان کر دیا معافی سفارات و مخالفات بما اغنا انعادت ہی جو اس میں صبرہ کہتے ہیں اس شگاف کو جو پہاڑوں کے درمیان ہو جو اس میں شگاف ہیں جو اندھے اندھیرے ہیں اس میں اور اندھیرے کی وادیاں ہیں اور جب مخالفات ہیں شریعت کی اب ان کو ہم لوٹانے کا ضروری محسوس کرتے ہیں طریقت اللہ, اللہ ان طریقہ ہمارا دعوت دینے کا طریقہ کیا ہے اس کو سارے سمجھو شری یعنی من ہجر نے سنت کیا ہے پہلی بات نہ دو الاقتا بلائی و سنت رسولی بالحکمت ولمازت الحاثرہ اللہ فہم سرف یہ تو آپ سمجھ دوسرا سرف نے جس طرح سمجھا ہے اس طرح سمجھ جس طرح قرون خلاثت اسلام کو سمجھا گیا ہے وہ سمجھ ہر سے آخر ہے جس پر صحابہ جمع ہے تابل وقت تب اطابلم جمع ہے جس نے ان کا اختلاف ہوا ہے اس میں دلائل کو دیکھ لے جس کی رائے صاحب نظر آئے اس پر عمل کرے نا اطابر احمبات اشر مواضحت القف افکار المست ہم نہ آتا اعتبار کرتے ہیں جانتے ہیں سب سے اہم اپنا واجب ہمارا فرض کیا فرض ہے شرعی طور پر مواضحت القفار کہ ہم قفار کا منہ بم مقابلہ کریں افکار افکار المستور جو افکار درامد کیے گئے گندے ان کا جو ہے سامنے آ کر مقابلہ کرے کم سے وال بگتی افطار داخل کیے گئے علیہ السلام بے علم نافع نفع دینے والے علم کے ساتھ ودعوتی اور اللہ کی طرف دعوت کرے اور وعی کو نشر کرے یعنی طریقہ ہے اس میں اور اعتقاد کی بھی اصلاح کرے اور اعتقاد کے اندر جو سمجھ ہے وہ جو باطل ہو گئی اس کی اصلاح کرے وجہ کل امت المسلم الزاد اور مسلمانوں کو جمع کرنا تو اس کلبے پر جمع کریں صحیح عقائد پر اور عقائد کی صحیح تعبیر پر جو ہمیں صحابہ تعبیر تبہ تعبین سے لیتے صرف وہ تعبیر پھر فرماتے ہیں تیسرا نرا ہم یہ دیکھتے ہیں انل امت لئی ست بحاج انارس و احتیاط نہیں ثورات سوراتی کیسے پڑ گیا وہ تھوڑا ٹکرا گیا امت اس کی ضرورت میں نہیں ہے اللہ ثورات کے ان انقلابات لائے جائیں وہ اختیالات اور قتل کیے جائیں وفتن اور فطرے کھڑے کیے جائیں بلا امت کی آج جو حاجت ہے وہ یہ ہے الى ال کہ ایمان میں اس کی تربیت کی جائے وہ تربیا الفکری اور اس کے فکر کو گدے افسان سے صاف کیا جائے وہ مجبا یہ سب سے زیادہ نجات دینے والے کامیابی کے حامل وسائل ہیں امت کی عزت کو اور اس کے شرف کو لطانے کے لیے وقت اور ختم کرتے ہوئے ہم یہ بات کرتے نقبو ہم یہ محبوب جانتے پسند کرتے انبا کہ ہم تنبیہ کریں انا من دبا فاضل بیان کہ اس بیان کے دبافے میں اس بیان کے اندر جو چیزیں ہم آپ کو دے رہے ہیں اس میں اننا ہم جو ہے رائی نہ دیکھتے ہیں ان انبہ یہ کہ اس کی تمبی کی جائے نہیں ان نور نون گیا تو پھر یہ متقل ان انبے ہم تمبی کریں ہاں کیا پوچھے نمبر سے کہ آخری بات یہ ہے ہم جو دیکھتے ہیں کہ کیا دیکھتے ہیں, رائعی نا ہم دیکھتے ہیں بادل علما علماء, علماء، یا کلب اسم الاسلام وہ بات تو کرتے ہیں اسلام کا نام لینے لے لے کا ولما یمن اور یمن کے علما سی مسا تبنتھا بآدل احزاب ال اسلامیہ پیچھے کہتے ہیں وہ خطاب عور ختم کرتے ہوئے وہ پسند کرتے ہیں کہ کہ ہم تنبیح کریں من دوافے بیان, کہ اس بیان کے ضروری دوافے میں یہ بھی ہے بعض بعض علما کو یاسمل اسلامی و علماء اليمن في مسائل تبنت بادل احزاب الاسلامیہ و اراد بزال کا اشتفا پی تو کہتے کے کہ بعض علم یمن جو ہے اسلام کا نام لیتے ہیں وہ مسائل میں تبدھا بعض الزاب ال اسلامیہ جو اسلامی عذاب نے ان کو بنیاد بنایا بار مسائل کو ارادت بزا لے کا اس سے ان کا یہ ارادہ ہے انتو شرعیہ کہ ان مسائل کو شریل بادف چڑھائیں ان کو شریل باس پہنائے تو جی سیاسی یعنی سیاسی اس کا جو ہے وہ ترجمہ اور تفسیر کرے اور اس کو شریل عبادت پہنا کر اسلام کہے اللہ رغنی معافی و اختار شرعیہ بعد اس کے رغم ہوتا ہے کہ باوجود اس کے اس, اس کے ہوتے ہوئے بھی کہ اس میں تناقضات ہیں شریعت سے ٹکرا رہی ہے باتیں تناقض ہے اور خطا ہے شریعت علم یہ جانتے ہوئے یہ جانتے ہوئے کہ وہ صرف اپنی نمائندگی کر رہے ہیں اور اپنی ہیلف کی نمائندگی کر رہے ہیں عبرت ابراد جو ہے یعنی اعتبار جو ہے ان دلیل دلیل ہے یاد رکھنا لا بل وہ کثرت کے ساتھ نہیں ہے والقال والکیل اور کیلو و کال میں نہیں ہے صلی اللہ علیہ سعید نا محمد ولی صاحب اجمعین و الحمد للہ اور ربی العالمین صدارت ہادیل فتو ممباد علمائے اہل سنب الجماع علامومسلم و ہاہیتوں کی ہاتھ اور یہ ہیں ان کے دستخط